تو ان رظیم من حمزہ ہی ونفخه و نفس ثم ارسلنا في قريه من نبي قرني हमने भेजा किसी बस्ती में किसी رسول کو بھی کسی نبی کو بھی اللہ اخذنا اهلها مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو بالصاعي والذراي تنگی اور تکلیف کے ساتھ لعلهم يضرعون تاکہ وہ گر گراہیں ثم پھر بدلنا ہم نے تبدیل کیا مکان السيئه بي بدحالی کی جگہ الحسن تھا خوشحالی کو حتٰ حتٰ کہ وہ خوب بھڑے وقال اور انہوں نے کہا قد مسا تحقیق چھوا تھا آبا انا ہمارے آبا کو از ذرا تکلیف اور خوشی نے فعل نہ ہم نے پکڑا ان کو بغدا تن اچانک و حملہ شعورون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے ولو انحل قرا اور اگر بستیوں والے آمان و ایمان لے آتے وطو اللہ کا تقوع اختیار کرتے اللہ فتح نا علیہم تو ہم کھول دیتے ان پر برکات من سماعی آسمان سے برکتیں ولردی اور زمین سے ولاکن کا ضبو لیکن انہوں نے جٹلایا فاخذ نہ پس ہم نے ان کو پکڑا بیما کار میں اس وجہ سے جو وہ خماتے تھے آفا امینہ تو کیا پس بے خوف ہیں اہل القرا بستیاں والے ایں یہ عطیہ کے آئے ان کے پاس ب سونا ہمارا اہداب بیاتن رات کے وقت بحم نا امون حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں آوا امینہ کیا اور بے خوف ہیں اہل القرا بستیوں والے این یہ عطیہ ہم کے آئے ان کے پاس بہ سونا ہمارا آداب ذہن جاسط کے وقت وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں آفا آمینوں کیا وہ بے خوف ہیں مکر اللہ ہی اللہ کی تدبیر سے فلا یہ پس بس نہیں بے خوف ہوتا مکر اللہ ہی اللہ کی تدبیر سے اللہ القوم الخاسرون مگر خسارہ اٹھانے والی قوم ہی اولم دن عوالم یہ کیا ان لوگوں نے کی رہنمائی نہیں کیا رہنائی نہیں پائی ان لوگوں نے دلّا دینا ان لوگوں کے لیے یا رتھون جو وارث بنتے ہیں زمین کے ملیہ ان کے رہنے والوں کے بعد نشاؤ کے اگر ہم چاہتے اسبناہم ان کو سزا دیتے بے ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے و نطبا قلوب اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے نہ سن سکتے تلکل یہ بستیاں ہیں نقص و علی کا ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من امبا اس کی خبریں ولاد جا رسول بالبیناتی البتہ تحقیق لے کے آئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل فما کانولی مینو بس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے بیماں اس چیز پر قذبو بن قبلو جس کو جٹلایا انہوں نے اس سے پہلے قذالک اسی طرح یتب اللہ اللہ تعالیٰ بہر لگا دیتا ہے اللہ قرو بال کافروں کے دلوں پر وما وجدنا علی اکثر ہی اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد و ام وجدنا اکثر لفاسقین اور یقینا ہم نے ان میں سے اکثر کو پایا ہے البتہ ہی ثمہ بتنا پھر ہم نے بھیجا بھی باجیم ان کے بعد موسا موسا کو بھی آیاتی نہ اپنی آیات کے ساتھ علا فرعون و بھلا ای اور اس کے سرداروں کی طرف حضرہ مو بھی ہاتھ انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ فنظر و پستو دیکھ کے فقانہ عاقبت المفصین کیسے ہے فساد کرنے والوں کا انجام واقعہ موسا اور کہا موسا نے یا پھر اعلن فرعون اعلی رسول من رب العالمین میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے حقیقن پوری طرح پر قائم ہوں اعلیٰ اس بات پر کہ اللہ اقوال کہ میں نامہ کہوں اللہ اللہ کے بارے میں الا الحق مگر حق ہی قد جیت و تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی نتم ربی کم ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے معیا بنی اسرائیل پستو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کالا قَحَا ان کن تجھ آیا تن اگر تو ہے کوئی نشانی فاتی بھی ہا تو لے آ اس کو ان اگر تو سچوں میں سے ہے ف القا آسا ہو بس اس نے پھینکی اپنی لاٹھی فائدہ ہی اچانک تھی وہ ثُعْبَانٌ و مبین بہت بڑا وانازا يَدَهُ ہو اور اس نے نکالا اپنے ہاتھ کو فائدہ ہی بس تھا وہ دیکھنے والوں کے لیے قال کال مالا قومی فرعون کہ قوم میں سے ان بے یہ جادوگر ہے خوب جاننے والا یورید وہ ارادہ رکھتا ہے اے کہ وہ نکال دے تم کو من تمہاری زمین سے فمادا مرون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو قال انہوں نے کہا ارجہ بخا ہو کہ وہ اخر کر دے اس کو اور اس کے بھائی کو وہ ارسل اور بھیج مدا انہیں شہروں میں حاشرین جمع کرنے والوں کو یا تو کہا وہ لائیں گے تیرے پاس بالکل ان علیم ہر ماہر فن جادوگر کو وجہ جا سہارا تو اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کال انہوں نے کہا انالا اجرن یقینا ہمارے لیے اجرت ہے ان کنّا نہن الغالبین اگر ہم ہی غالب آنے والے ہو گئے قال اس نے کہا نعم ہاں و ان نقل المقربین اور یقینا تم ہو جاؤ گے مقرب لوگوں میں سے قال انہوں نے کہا یا موسا اے موسا اما انت القیہ یا تو پھینکے و اماں ان نقونا نہن الملقین یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں کالو کالا کہا القو پھینکو فلما القع جب انہوں نے پھینکا سہارو آین ناسی انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر وستر حبو اور انہیں خوف زدہ کیا و جاؤ اور وہ لائے بھی سہرین عویم بہت بڑا جادو وہ اور ہم نے وہی کی الا موسا موسا کی طرف ان القی اثاقہ کہ تو پھینک دے اپنی لاٹھی کو فعضہ یا تل قاقو ما تو وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی مافیکن جو انہوں نے جھوٹ کا بنایا تھا فواقع الحق بس ثابت ہو گیا حق و با باتالہ اور باطل ہو گیا ماں کا معلوم جو وہ عمل کرتے تھے فلیبو ہونا لی کا پس وہ مل ہو گئے وہیں پر ون اور وہ لوٹے ساغرین ذلیل ہو کر وہ الفی کے اور گر گئے جادوگر ساجدین سجدے میں قالون نے کہا آمنہ بے رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں جہانوں کے رب کے ساتھ ربی موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے کالا فرعون, فرعون نے کہا آمن تم بھی تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل ان آدن لکم اس سے قبل کہ میں تم کو اجازت دوں ہاضا ان ہاضا یقیناً یہ لا مکر البتہ ایک چال ہے مکر تم جو تم نے چلی ہے فی المدینہ تی مدین شہر میں ریتخرجو منہا اہل تاکہ تم نکالو اس سے اس کے رہنے والوں کو فسو فال پس قریب تم جان لو گے لاؤقت انا عیدیہ کم ارجولا کم ان البتا میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے تم والا اسلی بنک مجمعین پھر میں تمہیں ضرور بری طرح سولی پر لٹکاؤں گا سب کو کال انہوں نے کہا ان نہ الا منقلبون ممکل ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہما تنقیم و منع اور کس چیز کا تو انتقام لیتا ہے ہم سے اللہ سوائے اس کے انعام نہ کہ ہم ایمان لے آئے بھی آیات ربینہ ہم اپنے رب کی آیات پر لمحہ جا اتنا جب وہ آئی ہمارے پاس ربا نا اے ہمارے رب افر غلین صبرہ ڈال دے ہم پر صبر و طوفانہ اور ہمیں فوت دے مسلمین اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں بقال المالاً قومی فرآون اور کہا سرداروں نے فرآون کی قوم میں سے آتا رو موسا قومہ ہو کیا تو چھوڑ دیتا ہے موسا کو اور اس کی قوم کو دو فل عردی تاکہ وہ زمین میں فساد بھی با کریں و ادارہ کا و اعلی حاطہ کا اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے الحا کو کالا اس نے کہا سن قتل و ابناہوم ہم عن قریب ضرور ہم عن قریب قدر کریں گے ان کے بیٹوں کو و نسطہ نساں آہم اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو وہ ان فوقہ قاہر اور بے شک ہم ان پر قابو رکھنے والے ہوں گے کالا موسا علی قومی ہی مکہ موسا نے اپنی قوم کو استعین و باللہ اللہ سے مدد طلب کرو وسبر اور صبر کرو انہی یقیناً زمین اللہ کے لیے ہے من میں شاہ عبادی ہی وارث بناتا ہے اس کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ لعباتوں اور اچھا انجام دلومتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے کال انہوں نے کہا او زین من قبل انتہ دیانا ہم تکلیف دیئے گئے اس سے قبل کہ تو ہمارے پاس آیا و من بعد ما جئتانا اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی اور تیرے آنے کے بعد بھی قال عصا ربکم کہا کے قریب ہے کہ تمہارا رب این یو کا ادوبا کم کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو ویس تخلیفہ کم فل عرضی اور تمہیں جا نشین بنا دے زمین میں فین زورا پس وہ دیکھے کئی فتح کیسے تم عمل کرتے ہو ولاقد اخذنا اعلیٰ فرعنا بس نینیم اور تحقیقہ نے پکڑا اعلی فرعون کو قحط سالیوں کے ساتھ منق من منت اور پھلوں کی کمی کے ساتھ کار تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کا ادا جا ات تو جب ان کے پاس آتی کوئی اچھائی خوشحالی حادی قالو تو کہتے لنا حادی یہ ہمارے لیے ہے وہ انتشب سے یہ اور اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی یا رو بھی موسا و مما تو وہ منصوب کر دیتے اسے موسا کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ الا خبردار انما پائرم یقینا ان کی یہ نحوص انط اللہ اللہ کے ہاں ہیں ولاکنہ لا علم لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے وقال انہوں نے کہا مَ ہمارا بھی من آیات تو جو کوئی بھی نشانی لے کر آ ہمارے پاس لطس ہارا نہ بھی تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے فمال ناہن الکا بھی تو ہم تیرے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں فَسَمْنَ بھیجا ان پر توفان اور اور اور اور خون آیاتناتن یہ نشانیاں تھیں الگ الگ پھر انہوں نے تکبر کیا وکان قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے والما واقع علیہم رجو اور جب واقع ہوا یا آ گیا آتا ان پر عذاب قال و کہتے یا موسا اے موسا ادرا ربا کا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بیمہ اس چیز کی آحدہ آہندہ کا جو اس نے ہاں جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے لشف کا ان رجا اگر تو نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا لا کا تو البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر والا نصیلہ ماح بنی اسرائیل اور ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما کشفنا انحم الرجا تو جب ہم دور کرتے دیتے ان سے عذاب کو الجل ہم بال وہ ایک وقت مقررہ تک جب جسے وہ پہنچنے والے تھے ادا ہوں تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے فن تکم تو ہم نے ان سے انتقام لیا فرق نہ ہوں تو ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں بی انہم بھی انہم ہم کر بھی کہ انہوں نے جتلایا تھا ہماری آیات کو وقان انہا غافرین اور وہ اس سے غافل تھے وہ اورتن القوم اللہگینہ اور ہم نے بارش بنایا اس قوم کو کان وستدا جو کمزور سمجھے جاتے تھے مشارق العربہ مغربہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا اللہ کی بارک نافی جس میں ہم نے برکت دی و تمت کلیمت و ربی کل اور پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ الفسنا بہترین على بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما سوارو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے بمبرنا ماں کا نا یسنہ و اور برباد کر دیا ہم نے ما کانہ اسنع فرعون جو کچھ کرتا تھا فرعون و قوموں اور اس کی قوم و ماں کانوں اور جو وہ عمارتیں بلند کرتے تھے یا جو وہ چھپر بناتے تھے وجاوزنہ بھی بنی اسرائیل البحرا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر کروایا فتع اعلیٰ قومل تو وہ آئے ایسی قوم پر یا کوفون اعلیٰ اسناملّ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے یا جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر قالوا انہوں نے کہا یا موسا اے موسا اج اللہ اللہ بنا دے ہمارے لیے بھی کوئی کمالہم کمالا جس طرح کہ ان کے لیے معبود ہیں قالا کہا ان تم قوم تجالون تم بےشک تم قوم ہو جہالت کرنے والے انای بےشک یہ لوگ متبر تباہ حال کیا جانے والا ہے ماہی جو جس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں و باطل اور باطل ہے ماہ کال یعملون جو وہ کر رہے ہیں کہا اللہ الہا کہ اللہ کے علاوہ میں کو الہ اور اس نے تم کو سو العبی اذاب کی برائی یو قطر اب نا قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بالاؤں من ربکم عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی واباعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے تیس راتوں کا وَأَتْمَمْنَا هَا اور ہم نے اس کو پورا کیا تس کے ساتھ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَتَن تو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہوئی وہ کالا موسالی عقی ہی اور کہا بھوسا نے اپنے بھائی ہارون آ کو او خلوف نی فی قومی تو میرا نائب بن جانشی بن میری قوم میں وہ اور تو اصلاح کرنا والا تتبع صبیر المقصدین اور مقصدوں کے راستے پر نہ چلنا ولما جا موسا اور جب آیا موسا لیمی قاتینہ ہمارے وقت مقررہ پر وکلمہ ہو ربو ہوا اسے کلام کی اس کے رب نے کالا کہا ربی عرینی اے اللہ مجھ کو دکھا عنظر اری کا میں دیکھوں تیری طرف کالا فرمایا لن ترانی تو ہرگز نہیں مجھ کو دیکھ سکتا ولا کے انضر الجبا لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف فینست تقرہ مکانہ ہو اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر پھنسوفہ تارانی تو تم عنقری مجھ کو دیکھے گا فلما تجلہ ربو ہو تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا جلا ہُوک کا تو اس کو اس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے ریزا ریزا و خرا موسا اور گر گیا موسا بے ہوش ہو کر فلما افاق کا تو جب اسے افاقہ ہوا ہوش آیا کالا کہا سبحانہ کا تو پاک ہے تب تو کا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اناین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں خالہ کہا یا موسا اے موسا ان استقیتوں کا علم میں نے تجھ کو چن لیا ہے لوگوں پر میری سالات ہی اپنے پیغامات کے ساتھ و بابی کلامی اور اپنی کلام کے ساتھ فخوذ بس تو پکڑ ما وہ چیز عطئی تو کا جو میں نے تجھ کو دی ہے و کم من شاکرین اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے وقتب لہو فل الواحی اور ہم نے لکھا اس کے لیے تختیوں میں من الشے ان ہر چیز کو معدتاً نصیحت و تفصیل اور تفصیل نکلیشے ان ہر چیز کے لیے فخذ پس بس پکڑ تو اس کو بے قوت ان قوت کے ساتھ وعمر قومہ کا اور تو حکم دے اپنی قوم کو یا پودوں بھی آسانی وہ پکڑیں اس کی بہتر باتوں کو سعوری کم دار الفاصقین عنقریب میں تو دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر سرف ان آیات اللہ دینا یا تکبرون عقل عرغی میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے وہ ان یا روک آیات اللہ امین اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تو نہیں وہ ایمان لاتے اس پر وہ ان یا رو سبیلا اور اگر وہ دیکھیں بھلائی کا راستہ لا یہ سبیلا اس کو راستہ نہیں اپناتے وہ ان سبیر لگ گئی اور اگر وہ دیکھیں گبراہی کا راستہ یا تخید و تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں لال کبھی انّہ ہم کردہ وہ بھی آیاتینہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو و کار انہا غافرین اور وہ ان سے غافل تھے ولادینہ کردہ وہ بھی آیاتینہ اور وہ لوگ جنہوں نے جتلایا ہماری آیات کو بل قا الآخرتی اور آخرت کی ملاقات کو حر تت اعمال و ان کے اعمال ضائع ہو گئے حلزون اللہ ما یا ملون وہ اسی کا ہی بدلا دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے وقت قذ قوم موسی من بعده من حليهم اور بنایا موسی کی قوم نے موسی کے بعد من حليهم اپنے زیوروں سے عجلن ایک بچڑا جس جو ایک جسم تھا لہو قوار اس کے لیے گائے جیسی آواز تھی علم يروا کیا وہ نہیں دیکھتے انه لا یکلمهم کہ وہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا ولا يهديهم سبیلا اور نہ ہی ان کو ہدایت دیتا ہے راستے کی کہ تقذو اس کو پکڑا وقا ظالمین اور وہ ظالم تھے ولما سکیتا اور جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں وارا او اور انہوں نے یقین کر لیا کہ انہم قد الو تحقیق و گمراہ ہو چکے ہیں کالو انہوں نے کہا لم یلحما اگر رحم نہ کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے بیا فل اور نہ بخشا ہم کولا نہ کونن من الخاسرین تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے ولما راجا موسا علاقو میں اور جب لوٹا موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غذبانہ غصے سے بھرا ہوا آصفا افسوس کرتا ہوا کالا کہا بے سما خلف تم نی ما تم بہت بری طرح سے خلیفہ بنے ہو نائب بنے ہو میرے ممبادی میرے بعد آ اجیل تم امرا کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی ہے وہ القل الواح اس نے پھینکا تختیوں کو وہ اقادہ عقی ہی اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو یہ جرحی وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا اعلیٰ اس نے کہا ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ان قوما بے میری قوم نے یہ شک قوم نے اس استعفی مجھ کو کمزور سمجھا واقع یکتلونانی اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے فلاں تشمت بھی الدا تو تو نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو بلا تج علیم القومی ظالمین اور نہ تو بنا مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ کالا تہار فلی عرب بخش دے مجھے والی اخی اور میرے بھائی کو وہ ادخلناف یہ کا اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں وہ انطرحم الرحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان ال اللہدینہ یقیناً وہ لوگ اتخاذ الجرا جنہوں نے پکڑا بچڑے کو سیا نعل قریب پہنچے گا ان کو غضب من ربی ان کے رب کی طرف سے غضب و اور رسوائی فی حیات دنیا دنوی زندگی میں و کزاد کا اچھی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو والذین عامل عامر اس سے یہ آتی اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے تم تابو میں بہا پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد وہ امن و اور ایمان لے آئے انا ربا کا ممبادیہ بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بہت زیادہ بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے و لما سقت انموس الغذا بھو اور جب ٹھنڈا ہوا موسا سے غصہ آقاد الواحا اس نے پکڑا تختیوں کو وفی نسخہ تحا ہدن اور اس کے نسخے میں اس کی تحریر میں ہدایت تھی و رحمتن اور رحمت تھی بلدینہ ان لوگوں کے لیے عملی یا رحب جو اپنے سے ڈرتے ہیں وقت روسا اختیار کیا موسا نے قومہ ہو اپنی قوم سے سبعین راج الن ستر آدمیوں کو لیمی خواتینہ ہمارے وقت مقررہ کے لیے پلما اقدت ہم جب پکڑا انہیں زلزلے نے کالا کہا ربی امرتا رب اہلکتا ہوں اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا ان کو من قبل اس سے قب پہلے ہی وہ یا, یا اور مجھ کو بھی اتحا کیا تو ہم کو حالات کرتا ہے بما فعل صفح ہا اس وجہ سے جو کیا ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے انہیا نہیں ہے یہ اللہ مگر فتنا تو کا تیری آزمائش ہی ہے تو بل تو گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے و تہ بھی اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے انتبلی نہ تو ہمارا دوست ہے ففلنا بس تو ہمیں معاف کر دے ورحم نارم پر رحم کر وانتا خیر الغافرین اور تو بخشنے والوں میں سے بہترین ہے وقت لنا فی حاضی دنیا حسنتا اور تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنتا اچھائی وفی آخرتی اور آخرت میں اِنَّا هُدْنَا کا بِشَكْ ہم ہدایت پائے ہیں تیری طرف قالا کہا عذابی میرا عذاب اسی بو بھی ہی میں پہنچاتا ہوں اسے من اشاء جس کو میں چاہوں اور رحمت ہی اور میری رحمت واص وسیع ہے پلاشین ہر چیز پر پھنسا اقتبوہ عن قریب میں اسے لکھ دوں گا للہ دینہ ان لوگوں کے لیے یہ تخونا جو ڈرتے ہیں وہ یتون زکوۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں و اللہ دینہ ہم بھی آیاتی نعی امینون اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ دینہ یہ طبی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی النبی نبی عمی کی اللہ وہ ذات یا جاجی دونہ ہو جس کو وہ پاتے ہیں مکتوباً انتم لکھا ہوا اپنے پاس توراۃی توراۃ میں وال انجیل اور انجیل میں یامرہم بالمعروف کو حکم دیتا ہے نیکی کا و ينھاهم عن المنکر اور ان کو منع کرتا ہے برائی سے و یحل لهم الطيبات اور حلال قرار دیتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں و یحرم علیہم الخبائث اور حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزیں و یذار انہم اور اتارتا ہے ان سے اس ان کا بوج بل اغلال اللہ اور وہ توق کانت علیہم جو ان پر تھے فاللذین آمنو بھی پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ وعزاروہو اور انہوں نے اسے قوت دی بانا ساروہو اور اس کی مدد کی وطبعن لور اللہ تھی اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی انزلہ معاہو جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اولائکہم المفلحون یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں ال کہہ دیجیے یا یو الناسو اہلوگو انی رسول اللہ اِل اِتنی آ میں رسول ہوں تمہاری طرف تم سب کی طرف اللہ دِی وہ ذات اس اللہ کا رسول ہوں لہو ملک اس والارض جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی الا مگر وہی یو ہی وہ زندہ کرتا ہے وہ یمیت ہو اور مارتا ہے تو امین و بلّہ ہی پس امان لا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر نبی الامی نبی امی پر اللہ دِی امین وہ جو امان اللہ کے ساتھ کے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے اور ہم نے کی طرف ایستقاہ قومه جب اس کی قوم نے اسے پانی طلب کیا انذرب بعصا الحجر کہ اپنی لاٹھی کو زمین پتھر پر مار من حسنا تا عشرہ عینا تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے قد علما تحقیق جان لیا کل اناس التوام ان لوگوں نے مشربهم اپنے پینے کی جگہ کو ودلنا علیہم الغمام اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا وانزلنا علیہم المنن والسلوہ اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور اور خاؤ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے چیزیں ظلم کرنے والے وَإذ ہم اور جب ان کو کہا جائے, اس ٹھہرو, جب ان کو کہا جائے کہ ٹھہرو حاضر تا اس بستی میں وہ کُلو اور منها اسے شئتم جہاں سے تم چاہو اور, تم بخش دے اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن سجدے کی حالت میں نہ فرلا کم خطی آتی تم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیاں سنزید المسین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبد اللہ دین ظالم قولا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے قول بات کو غیر اللہ اس کے برخلاف جو ان کو کہی گئی فرسل علیہ مرجم سمائی تو ہم نے نازل کیا ان پر عذاب آسمان سے بیما کا مہ اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے